الحمد للہ وقفہ سلام اللہ عباد الدین مصطفیٰ بات چل رہی تھی اس سے پہلے کہ کسی بھی نیک عمل اور عبادت کی قبولیت کے لیے اسلام شرط ہے اور یہ کیا کہ کی جب سے اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رسول بنا کر کے بھیجا اس وقت سے لے کر کے دنیا کی ہر قوم اور قیامت تک کے لیے اسلام کیا ہے صلی اللہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغام اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں عبادت کرنے کا نام اسلام ہے بات اس پر چلے اس لیے ہر انسان کی نجات اب اس میں ہے کہ وہ اسلام لائے اور اب دنیا میں کوئی کتنا بھی اچھا بن جائے یا عمل کرے وہ اسلام نہیں ہوگا کیوں اسلام کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے طریقہ آئے ہیں اسی طریقے کے مطابق عبادت الہی کرنے کا نام اسلام ہوگا یہ بات تو ہو گئی یہاں ایک چیز اور واضح کر دیں کہ کوئی کلمہ گو کوئی مسلمان کوئی اپنے آپ کو بڑا پکا سچا ایمان والا کہتا ہے اس کی عبادت بھی اگر کوئی نئے ایجاد کردہ طریقے کے مطابق ہوگی نبی علیہ صلاح کے تعلیمات کی روشنی میں نہیں تو وہ عبادت بھی غیر اسلامی عبادت کہی جائے گی اور اسی کو بدعات کہا جاتا ہے آپ اس طرح سے سمجھئے کہ جب اسلام کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے تو نبی علیہ الراب نے عبادت کے جتنے طریقے تھے سب بتا دیا عبادت کے اللہ تعالی کے اطاعت کے اجر و ثواب کے دین کے نام پر دین میں جتنی چیزیں اجر و سواب کے ہو سکتی تھیں اللہ رسول نے سب کو بتا دیا اسی لیے اللہ تعالی نے آپ پر آہت نا کی کہ الم اکمل تو لکم دین اکم و اکمم تو علی کم نعمتی و رضی توکم الاسلام دین بہت بادے باد سورت الما دت نمبر تین ہے الم اکمل تو لکم دین اے نبی آج ہم نے آپ کے دین اسلام کو مکمل کر دیا مکمل ہو گیا دین یعنی دین کی میں اجر و ثواب کی دینی کوئی ایسی چیز نہیں تھی اللہ تعالی کے تقرب اور اجر و ثواب کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہ کر دیا ہو یا اپنے نبی کے ذریعے بیان نہ کروا دیا ہو اب مکمل ہو گیا الما اکمل تو لکم دین آج ہم نے اپنے دینکم تمہاری دین کو ہم نے مکمل کامل کر دیا وہ اتوام تو علیکم اور ہم نے تمہارے اوپر مومنوں اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا یہاں یہ چیز یاد رکھیں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ہے. نبی ان سے کہتے اسلام مکمل نہیں اللہ نے جاری کس کو خطاب کیا ہے مومنوں کو یہ بھی یاد رکھیں ڈائریکٹ کس کو خطاب کیا ہے مومنوں کو اے کلما پہنے والوں مومنوں آج تمہاری دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے اور واطم تو واطم توم نعمتی اور ہم نے آج اپنی نعمتیں دین کی نعمتیں انعامات بھی تمہارے اوپر پورے کر دی وہ ردیل تو الکم اسلام ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہو کیا ہے دین اسلام جب پچھلے درسوں میں آپ سمجھ گئے دین اسلام نام ہے کتابوں سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے اب اگر کوئی اور اللہ نے اس کو مکمل کر دیا مکمل کر دیا اور اب وہی عمل اللہ تعالی کو پسند ہوگا وباردی تو لقب الاسلام الدین جو اسلام کے روشنے میں ہو کتاب و سنت کے روشنے میں ہو. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ امام الدار الحجرہ کتنی پیاری بات کہا کرتے تھے اے لوگوں اگر کسی نے کوئی بدعات ایجاد کی امام مالک کا قول بڑا زبردست رہے اگر کسی نے اگر کسی نے کوئی بداعت ایجاد کی اور اس کو کہتا ہے یہ بھی اجر ثواب ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اللہ کی ردا ہے تو سمجھو کہ اس نے اس بات پر, پر الزام لگایا اس بات کا کہ انا محمدن قد خانا محمد انقد خانہ محمد سلم نے خیانت کیا اللہ اکبر کیا کیا خیانت کیا کیا خحنت کیا دین کی یہ بات تھی لیکن اللہ کے نبی نے اس کو بتایا نہیں کیا خیانت ہے اللہ فرماتے ہیں محمد سلم ہم نے آپ ہم نے دن مکمل کر دیا المحکم تو رقم دین ہم نے مکمل کر دیا اب ایک انسان کہتا ہے نہیں یہ عمل یہ کوئی نئی چیز ایجاد کیا نہیں یہ بھی دین ہے اس پر ثواب ہے حالانکہ وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں تو گویا کہ وہ نبی پر الزام لگا رہا ہے بہتانت راشی کرتا ہے کہ نبی نے اللہ نے تو یہ بھی دین بنایا تھا لیکن محمد نے ہم کو اس کو بتایا نہیں سر سر نبی پر خیانت کا الزام لگا رہا ہے جب آپ نے یہ سن لیا تو اب واضح ہو گئی بات کہ کوئی عمل جو بدات کے روشنی میں کیا جائے بدانت کی روشنی میں نیت کتنی بھی اچھی ہو مقصد کتنا بھی اچھا ہو ارادہ اور قص کتنا بھی خالص ہو لیکن اگر بدات پر عمل کرتا ہے اور بدعات کو قبول کر رہا ہے بدات کی روشنی میں آج و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے کیا بیان فرمایا وہ یب تغیر اسلام دین الفلیں یوکر ہو اسلام کے علاوہ جس نے کوئی عمل کیا اسے اس قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ نقصان و خسارے میں ہوگا اسی لیے اسی آیت کا ترجمانی کرتے ہوئے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا من املا املن لح سا لئی امل رد جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر میں نے کبھی عمل نہیں کیا ہے فہو رد کیا ہوگا وہ مردود ہوگا کیا محبوب نہیں بلکہ کیا مرد... اردو والا مردود نہیں گالی ورنہ کوئی کہو تمہارے موڑا گالی دیتے ہیں مردود کہتے ہیں رت کر دینا رت کی بھی چیز کو اللہ نے واپ رد کر دیا اس کو اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں مردود بہرد دنوں مردود نے ترمدی کی ایک بڑی عجیب سے حدیث سے ہدائی ہم کو ترمدی میں بھی ہے مسرد احمد بن حمبل میں بھی امام برہکی رحمت اللہ نے شوب المان بھی نقل کیا ہے اس حدیث کو سنے آدمی اس کو یاد رکھے تاکہ اسلام کا مطلب سمجھ میں آئے اور بداعت سے بچے نبی صاحب رماتے ان نل کل امل ان شرا ولی کل شرت ان فتح کانت فتح فقد ہو دیا ومن کانت فتح الى گر سنتی الى گری دالت فقد ہلاکا آپ نے انسانی فطرت کی ترجمانی کی فرمایا ان نلے عمل انشورہ اے لوگ ہر عمل کے کی کیا ہوتا ہے شوق اور جذبہ کیا مطلب یعنی انسان کے دل میں پہلے کسی عمل کے کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا یہ بہت اچھا عمل ہے اس کو کرنا چاہیے بہت ثواب کا عمل ہے اس کو کرنا چاہیے اس میں نبی کی محبت ہے اسلام کی سربلندی ہے پہلے انسان کسی چیز کو سنتا ہے دیکھتا ہے تو اس کے کرنے کا دل میں کیا ہوتا ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جذبہ جب پیدا ہو جاتا ہے شوق جذبہ انسان کو عمل کرنے پر پریشان کرتا ہے بولے ٹرت ان فترا اس لیے آپ نے آگے شاید ہر شوق و جذبہ عمل کرنے کا شوق کو جذبہ پیدا ہوتا ہے اب اگر کسی نے اپنے شوق کو جذبے کو پورا کرنے کے لیے عملی جاما پہنایا عمل کر لے گا تبھی اس کے دل کو کیا ہوگا وہ سکون جب تک عمل نہیں کرے گا اس کے دل کو سکون نہیں ہوگا آپ آ رہے ہیں ایک آئے بڑے شوق سے ٹرافک میں پھنس گئے درد سننے کے شوق کو جد بے سن کے ہیں لیکن درد حدیث نہ ملا تو دل میں کیا ہوا سکون نہیں ہوا اور ایک انسان ایسا ہے آیا سننے کی غرض سے سن لیا اب اس کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہو گئی اس کا شوق پورا ہو گیا یہی ہوتا ہے نا ان لے کلیہ شر رے کل شرطن فترا ہر عمل کے لیے عمل کا دل میں ایک شوق و جذبہ ہوتا ہے وہی جذبہ انسان کو عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے اور اس جذبے کو یا اس بے قراری کو اس وقت انسان جب تک عمل نہ کر لے وہ شوق و جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب کر لے گا تو سکون ہو جائے گا پھر آگے فمن کانت فتحت ہو لا اب جو انسان اپنے شوق اور جذبے کے کو پورا کرنے کے لیے جب اس عمل کو عملی جامہ پہنا نے لگا تو میری سنت کی روشنی میں عمل کیا فمن کانت فتح تو سنتی پھر اس نے اگر عملی جامہ پہنایا ہماری سنت کی روشنی میں فقد تو اس کو ہدایت مل گئی نیک عمل کی اجر و ثواب بھی ملا اور اللہ تعالیٰ کے نجات کا قربت کا ذریعہ بن گیا کب بنا جب عملی جامعہ پہناتے ہوئے اس نے کیا, کیا؟ نبی کی سنت کے روشنے میں لیکن آگے آدمی کے دل میں شوق و جذبہ کسی عمل کا پہدا ہوا بالکل بےقرار ہے اس کو عملی جامع بھی پہنانا پہنایا اب اگر عملی پہنا پہنانے کے لیے کرنے کے وقت اس نے نبی کی فرماتے میری سنت کے علاوہ کسی اور طریقے کو اختیار کر لیا نیت اچھی ہے شوق و جذبہ اچھا ہے عمل بھی بداتے خود بہت اٹھی ہے لیکن کوتا ہی کہا بھی عمل کرنے کے وقت اس نے غیر سنتی نبی راسا فرماتے میری سنت کے مطابق اس نے ادا نہ کیا کسی اور طریقے پہ ادا کیا نیت اچھا شوق و جذبہ اچھا لیکن چونکہ عمل کرتے وقت اس نے نبی کا دامن چھوڑ دیا نبی کی سنت بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل نہ کیا تو اللہ سلف فرماتے فقت حال کا عمل کرنے کے باوجود ہلاکو برباد ہو گیا ہم لوگ کیا کہتے ہیں بھائی ایک نیت ہے تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے صرف نیت کو نہیں دیکھتا بلکہ نیت کو بھی دیکھتا ہے کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں فاقد ہو دیا اور یا اگر سنت کے مطابق عمل اور اگر سنت کے مطابق عمل نہیں تو اللہ تعلق کیا فرم فقد حالکہ وہ ہلاک ہو گیا اسی لیے اس بات کو بھی دھیان رسی کر چاہیے کہ عمل کرتے وقت جو عمل کتاب سنت کی روشری میں عمل کیا جائے گا وہی اسلامی عمل ہوگا اور وہی اللہ تعالی کے قابل قبول ہے وہی اسلامی عبادت اسی پر جو سواب ہے لیکن کتنی بھی نیت اچھی ہو لیکن عمل کرتے وقت سنت کا دامن چھوڑ دیا گیا تہرا کو برباد بلکہ آپ ذرا بسائیں کہ نبی علیہ سراف سم ہر وقت جب بھی خدبہ دیتے کیا فرماتے کل لو بداتے و کلو ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے جہاں اب اللہ ائیک بالا مرا صاحب حتہ جدہ بدعاتی کی نماز کو اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے سے انکار کر دے جب تک کہ وہ بدعات سے توبہ نہ کر لے بعد نہ آ جائے اسی لیے ہے ضروری ہے کہ عمل کرنے کے لیے عمل کرتے وقت سنت کے مطابق ہو وہی سنت کے مطابق والا عمل اسلامی عمل ہوگا اگر سنت کے مطابق نہیں تو اس کا عمل اسلامی عمل نہیں ہوگا یہ ہے اے اسلام کی معرفت یہ معرفت اسلام کی ہونی چاہیے کہ عمل بھی انسان کا کوئی قابل قبول نہیں جب تک کہ اسلام کی روشنی میں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے تو فکر سے فرمائے اقول کو لواز سکفر اللہ بنکل نظم بھی مات